دربار میں حاضر ہے الحمد للہ الحمد الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام والسلام علی جمیع الانبیاء خصوصا علی سعید نا و مولانا محمد المصطفیٰ ولا ع وصاب اما بعد باب ما جاء فی ان ماجافیََََََََََّ نبی صلی اللہ علیہ وسّ کان یت ختم و فی یمینی عنلی میں ابی طالبِن رضی اللہ عنبی صلی اللہ علیہ وسلم کانََََََََََََ يلبس خاتمہ فی یمینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے متعلق باب چل رہا تھا گزشتہ باپ کے اندر یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اقالیہ اصلاۃ وسلام شروع میں آپ اپنے دس مبارک میں انگوٹھی نہیں پہنتے تھے بعد میں جب آپ نے سنسات ہجری میں یہ ارادہ فرمایا کہ یمن کے شام کے اور ایران کے اور مختلف بادشاہوں کو خط لکھنے کا تو اس وقت اقالیہ علیہ و سلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ اعظم کے بادشاہ یہ اس خط کو قبول نہیں کرتے جس پر مہور نہ لگی ہو تو آپ نے اس کے لیے انگوٹھی بنوائی جس سے مہر کا کام بھی لیا جاتا تھا اور عقال اسرات وسلام کی اس انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا محمد ایک سطر میں تھا رسول دوسری سطر پہ لفظ اللہ تیسری سطر پہ محمدن رسول اللہ اس بات میں یہ اس بات کا بیان ہے کہ اقالِ اثرات والسلام وہ انگوٹھی کس ہاتھ مبارک میں پہنتے تھے تو پہلی روایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یلبس خاطم ہوفی یمینی آپ اپنی دائیں ہاتھ مبارک میں آپ انگوٹھی پہنتے تھے دوسری روایت وہ حضرت حماد ابن سلمہ سے ہے وہ فرماتے ہیں کہ رائ تو ابن ابی رافع یت خطہ مفی یمینی کہ میں نے ہرتے ابن نبی رافع کو دیکھا کہ وہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تو میں نے پوچھا آپ دائیں ہاتھ میں کیوں پہنتے انہوں نے کہا کہ میں نے حرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ یت خطم مفی یمینی وہ صحابی رسول ہیں اور وہ دائیں ہاتھ میں پہنتے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ عبداللہ ابن جعفر نے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یت خط مفی یمینی کہ آقال اسرات وسلام اپنے دائیں ہاتھ مبارک میں انگوٹھی پہنتے تھے تیسری روایت میں بھی یہی مضمون ہے حضط عبد اللہ ابن جعفر فرماتے ہیں کہ انّ نبی صلی اللّہ و سلّّ کان یات خطّ مفی یمین ہی کہ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ و سلم اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے چوتھی روایت سید ناتھ جابر بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے وہ فرماتے ہیں انّں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یا تو خطّ مفی یمین ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ و سلم اپنے دائیں ہاتھ مبارک میں انگوٹھی پہنتے تھے پانچی روایت ہے حضرت عبداللہ ابنِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ صلط بن عبداللہ کہتے ہیں کہ کان ابن عباس یت خط مفی یمینی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دائیں ہاتھ مبارک میں انگوٹھی پہنتے تھے ولاء خالح اللہ قعال اور فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی فرماتے تھے کہ کانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتختم یا یمینی مفی یمینی السلام اسرات اپنے دائیں ہاتھ مبارک میں انگوٹھی پہنتے تھے تو یہ پانچ روایات امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی جو اس بات کو بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ مبارک میں انگوٹھی پہنتے تھے چھٹی روایت سیدنا عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ انّن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخدا من فضہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی وجال فص مما یلی کفہ اور عق علیہ سلاط اسلام اس کو پہنتے تھے اور اس کا جو نگینہ تھا وہ اندر کی طرف ہوتا تھا جیسے ہمارے عام طور پر لوگ باہر میں رکھتے ہیں آق علۃ السلام کی وہ جو نگینہ تھا انگوٹھی کا وہ اندھات کے اندر کی طرف ہوتا تھا ونقش عفیح اور آپ نے اس میں نقش کروایا تھا لکھوایا تھا محمد رسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں ونہا آئیں یونقش احد العلیہ اور آقا علی علیہ صلاۃسلام نے منع فرمایا ونہا این کوشا احد العلیہ آپ نے منع فرمایا کہ کوئی اور شخص اس پر ایسے نقش نہ کرائے کیونکہ آپ کا علیہ الصلاۃ والسلام کی انگوٹھی جو تھی وہ مہر کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی اس لیے آپ نے فرمایا کہ کوئی اور آدمی انگوٹھی پر یہ نقش نہ کرائے تاکہ جس طرح ایک مہر کسی شخص کی ہوتی ہے تو دوسرا اس مہر کو نہیں بنوا سکتا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرما دیا کہ اس کا جو نقش ہے کوئی اور شخص ایسا نقش نہ بنوائے وہ و اللہ دِ ثقت ام معقیب عریض اور یہ وہی انگوٹھی ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت معاقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک سے گری تھی پچھلی روایت میں یہ گزرا ہے گزشتہ سبق میں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گری تھی اور اس میں ایک حضرت معاقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گری تھی حضرات محدثین نے فرمایا کہ اصل میں حضرت مقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صابی ہیں کہ جن کے پاس یہ خدمت تھی کہ ان کے پاس وہ انگوٹھی ہوتی تھی قل اسرات اسلام کے پاس بھی آپ آ... کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی انگوٹھی کی حفاظت پر ضرت مقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معمور تھے اور حضرت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنما یہ حضرات بھی جب بھی منگواتے, تو انی سے منگواتے تھے تو انہی سے منگوا دیتے یاط عثمان رضی اللہ تعالی کے زمانے میں بھی تھی تو یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑا رہے تھے تو اس لیے ان کے ہاتھ سے گر گئی تو اس لیے بعض راوی ناط عثمان کی طرف نسبت کر دی اور کسی نے حض موقیب کی طرف کر دی اور یہ انگوٹھی بطور انگوٹھی کے انگلی میں پہنی جاتی تھی اور مہر کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی ساتویں روایت حضرت جعفر بن محمد سے ہے وہ فرماتے ہیں کہ کان الحسن و رضی اللہ عنما یا تحت عمّان فی امام عم حسن المام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے اس لیے اگر کچھ شخص بائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں تو یہ بھی جائد ہے دائیں بھی ثابت ہے اور بائیں سے بھی ثابت ہے انس ابن مالک آٹھوی ابن مالک سے وہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلم فی یمین ہی یاقال اسرات والسلام انگوٹھی پہنتے تھے تو فی یمین ہی دائیں ہاتھ مبارک میں پہنتے تھے اور آخری جو روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اس میں یہ ہے کہ اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم من صاحب رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سونے کی انگوٹھی بنوائی فقان البصوفی یمین ہی اور آپ دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے فتح خدا نا سُ خواتین تو صابۂ کرام نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی فتح رہا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقار صلاۃ السلام علیہ نے پھر اس کو پھینک دیا وقال لا البسو ابدن آپ آب نے فرمایا کہ آج کے بعد میں سونے کی انگوٹھی نہیں پہنتا فتح رہ نا سُ خواتین تو لوگوں نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں پھینک دی اصل میں شروع میں اسلام کے شروع میں سونا مردوں کے لیے حلال تھا تو عقالی اصلاۃ السلام نے سونے کی انگوٹھی بنوائی پھر لوگوں نے بھی بنوا لی بعد میں اقالی صلاحۃ السلام نے اس کو پھینک دیا پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی پھینک دیا اور آپ نے فرما دیا کہ یہ سونا اور ریشم یہ میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے اور یہ عورتوں کے لیے حلال ہے اس لیے اب عورتیں تو سونے چاندی دونوں کی انگوٹھی پہن سکتی ہیں اور مرد وہ صرف چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں وہ سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے البتہ سونے کے علاوہ جو باقی دھاتیں پیتل ہے لوہا ہے تانبا ہے ان کی انگوٹھیاں پہننا بھی مقروحی تنظیح ہے ناپسندیدہ ہے نہیں پہننی چاہیے یہاں تک ایک باب ختم ہو گیا آقار اسرات السلام کی انگوٹھی کے متعلق اب دوسرا باب ہے باب و ماجا آفیس سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے متعلق چونکہ عقل اثرات وسلام نے انگوٹھی بنوائی بادشاہوں کو خط لکھے اور جن لوگوں نے آپ کی بات مان لی دعوت پر لبیک کہا وہ مسلمان ہوئے اور جنہوں نے نہیں کہا تو ان کے خلاف پر جہاد ہوا اس جہاد میں عقا الیہصلاۃ وسلم نے تلوار اٹھائی تو اس مناسبت سے امام مزیر رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے متعلق یہ باب قائم فرمایا اقالی صلاحات والسلام کے پاس مختلف زمانوں میں نو تلواریں رہی ہیں جن میں سب سے پہلی تلوار کا نام معصور تھا اور عربوں میں دستور تھا کہ ہر چیز کا نام ہوتا تھا تلواروں کے بھی نام زروں کے بھی نام جانوروں کے بھی نام ہر ایک کئی کئی نام ہوتے تھے تو اقالی اصلاحات السلام کی جو نو تلواریں تھیں ان میں ہر ایک کے الگ الگ نام ہے پہلی تلوار کا نام معصور تھا یہ وہ ہے جو عقال اصلاط اسلام کو اپنے والد ماجد سے آپ کو وراثت میں ملی تھی یہ معصور تلوار تھی دوسری تلوار تھی ذوالفقار جو بہت مشہور ہوئی ہے اور یہ منبح بن حجاج ایک کافر تھا جو بدر میں قتل ہوا اس کی تلوار تھی مال غنیمت میں آئی اور آقال اصلاط اسلام نے اس کو لیا آپ کو بہت پسند آئی اور یہ اکثر اقال اصلاط اسلام کے پاس ہی رہتی تھی اور یہ تلوار جو ہے وہ اقالی صلاحات والسلام کی بہت زیادہ مشہور ہوئی اور اس کے متعلق کافی سارے خواب بھی آپ نے دیکھے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بہت سے پہلے آپ نے خواب دیکھا کہ میں نے اس کو ہلایا ہے اس تلوار کو اور وہ ٹوٹ گئی اور دوبارہ ہلایا تو پھر وہ بالکل اچھی ہو گئی تو اس کی تعبیر آپ نے یہ بیان فرمائی کہ اس میں مسلمانوں کو شکست ہوگی اور پھر اس کے بعد اللہ فتح طا فرمائیں گے تیسری تلوار کا نام روایات کے اندر وہ قلعی آتا ہے اور چوتھی بدتار ہے اور پانچویں تلوار کا نام حطف ہے چھٹی قضیب ہے اور ساتویں کا نام غصب آتا ہے آٹھویں کا نام رسوب ہے اور نویں تلوار کا نام مخظم ہے یہ مختلف تلواریں اقالی علیہ و اسلام کے لیے زیادہ مشہور ان میں سے ذوالفقار آتی تو یہ نو تلواریں آپ کی ہیں یہاں پر روایات کے اندر اقالیہ علیہ و اسلام کی تلوار کے متعلق امام تر مزیر رحمہ اللہ نے کچھ روایات نقل کی ہیں پہلی روایت ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ کان قبی آت رسول اللہ صلی اللّہ علیہ و من فضہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار تھی اس کا جو دستہ تھا قبضہ تھا پکڑنے کی جو جگہ ہے وہ چاندی سے بنی ہوئی تھی دوسری روایت حضرت صاد ابن ابو الحسن سے ہے وہ بھی فرماتے ہیں کہ کانت کبی آت رسول اللّہ صلی اللہ علیہ و من فضا اقاص السلام کی تلوار کا جو دستہ تھا وہ چاندی کا تھا تیسری روایت حضرت حود ابن عبداللہ ابن سعد سے وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ آق علیہ سلاۃ السلام مکہ تشریف لائے جس دن مکہ فتح ہوا وہ اعلیٰ صحیف ہی و فضا اور آپ کی تلوار پر کچھ سونا بھی لگا ہوا تھا اور چاندی بھی تھی اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ چاندی کہاں پر تھی تو کہا کہ کانت قبیٰۃ سیفزا جو پکڑنے کی جگہ تھی دستی دستہ وہاں پر چاندی لگی ہوئی تھی اور یہ روایات اکثر روایات میں یہ بات آ رہی ہے کہ چاندی کا قبضہ تھا اور وہ جہاں سے اقالی ساط اسلام اس کو پکڑتے تھے امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ صناۃ تو سیفی اعلیٰ سیف ثمورا بن جندب کہ میں نے اپنی تلوار اس طرح بنائی جس طرح حضرت بن جندب کی تھی اور حضرت ثمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تلوار بالکل اسی طرح بنائی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وقان ح اور یہ تلوار ایسی تھی جیسا قبیلہ بنو حنیفہ والوں کی تلوار ہوتی ہے اس طرح کی تلوار حضرت ثمرہ بن جندب نے بنائی اور انہیں کی ابتداء میں فرضت مام بن سیرین نے بھی اسی طرح کی تلوار بنوائی یہ دو تین روایات امام ترمزیر الحمہ اللہ نے نقل کی ہیں کہ آقال اثرات وسلام کی تلوار تھی اور آپ تلوار استعمال فرمایا کرتے تھے اور نو تلواریں آپ کے پاس تھیں اور اس کا جو قبضہ تھا وہ چاندی کا بنا ہوا تھا تیسرا باب امام تر ترمیر رحمہ اللہ نے یہاں پر نقل کیا ہے کہ باب و ماجا فی صفات دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ مبارک کے بیان کہ آق علیہ و السلام ذرابی آپ پہنتے تھے اور جنگ کے دوران آپ نے زیربی استعمال فرمائی ہے تو تلوار بھی استعمال فرمائی ہے ذرا بھی استعمال فرمائی ہے آگے ایک باب آ رہا ہے آپ کی خود جو جنگی ٹوپی ہوتی ہے اس کے متعلق یہاں پر امام ترمزی اللہ ال نے پہلی روایت نقل کی ہے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کانا عالنبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد درعان احد والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زیریں پہنی ہوئی تھی فناادہ الصخرہ آپ ایک چٹان پر چڑھنے لگے فلم یس تطے لیکن چونکہ زراع آپ نے پہنی ہوئی تھی وہ لوہا تھا تو اس کی وجہ سے آپ پاؤں بار کو اوپر اٹھا کے چٹان پہ نہیں چڑھ سکے تو فعقاعدہ تلا تختہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھ گئے فسائد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے ان کے اوپر ایسے پاؤں رکھا حتٰ استوا علیہ سخرہ آپ چٹانوں کے اوپر تشریف لے گئے تو فرماتے ہیں حضرت ذبیر کہ میں نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سنا یقول او جب طلحہ آپ فرماتے تھے کہ حضرت نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا عہد کا دن بڑا سخت دن تھا اور اس دن کو فار وہ پوری کوشش تھی کہ عقال اسرات والسلام کو شہید کیا جائے اور آپ پر بار بار حملہ کرتے تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحابہ جب بعد میں عہد کا تذکرہ فرماتے تھے فرماتے تھے عہد کا دن تو طلحہ کا دن تھا خیا تعالیٰ عقال اصلاط السلام کے آگے بالکل ڈھال کی طرح کھڑے ہو گئے اور جو بھی تیر آتا تھا وہ اپنے ہاتھ سے اپنے پش سے اس طرح روکتے تھے اور عقال سرات والسلام کو کوئی تیر انہوں نے نہیں لگنے دیا ان کا پورا ہاتھ شل ہو گیا لیکن انہوں نے عقال سرت السلام کو ایک تیر نہیں لگنے دیا تو یہاں پر بھی اقالی سرات والسلام کا آپ کا جٹان پر جب چڑھنے لگے تو وہ نیچے بیٹھ گئے آپ نے ان کے اوپر اپنا پاؤں ابار کر رکھا چٹان پر تشریف لے گئے تو یہاں آپ کے زیرہ پہننے کا تذکرہ ہے کہ عہد والے دن آپ نے دو ذرے استعمال فرمائی عقاری اصلاۃ السلام کے پاس روایات کے اندر آتا ہے تقریباً سات زیرے تھی ایک زرا ذات الفضول ہے پہلی یہ وہ ذرا ہے جو آپ کے پاس آخری عمر تک تھی اور آخر میں وفات سے کچھ دن پہلے آپ نے ایک یہودی کے پاس رہن رکھوائی تھی اور اس سے آپ نے کچھ غلہ بطور قرض کے لیا تھا اور بعد میں اسی حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا اور پھر سیدنا نسلی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ غلہ اس یہودی کو دے کر وہ ذرا اس سے واپس دی تھی دوسری کا نام ذات الحواشی آتا ہے تیسری ذات الوشا ہے چوتھی فضا ہے پانچویں سعودیہ ہے اور چھٹی بترا ہے اور ساتویں کا نام خرنق ہے یہ مختلف روایات میں ان کے نام آئے ہیں یہ سات زیرہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کی دوسری حدیث نقل کی ہے امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صاحب عزیز سے صاحب عزیز فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا علیہ یوم عدین دران آقا اصلاۃ السلام نے عہد والے دن دو زرے پہنی ہوئی تھی قد حرا بین عما اور آپس میں ان دونوں کو ملایا ہوا تھا پہلے نیچے ایک اور پھر دوسری دونوں کو ملا کے آپ نے ان کو پہنا ہوا تھا تو اس سے بڑا چلتا ہے کہ انسان اپنے دفاع کے لیے کوئی کوشش کر سکتا ہے اوپر کوئی چیز پہن لے یہ توقل کے منافی نہیں ہے توقل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب کو چھوڑ دے اسباب کو اختیار کرے اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات پر انسان بھروسہ کرے کہ آقال اصلاۃ اسلام نے جنگی ٹوپی بھی آپ نے پہنی آپ نے تلوار بھی ہاتھ میں لی اور آپ نے زرہ بھی پہنی پھر اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ فرمایا چوتھا باب امام تر مزیر رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے باب و ماجہ آفی صفت مغفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود یعنی جنگی ٹوپی کے متعلق مغفر کہتے ہیں کہ جو سر پہ جنگی ٹوپی پہنی جاتی ہے حفاظت کے لیے تو حقالی صلاح السلام میں وہ بھی پہنی ہے روایت ہے سعید نانا سے مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الّّّبی صلی اللہ علیہ وسلم دخالہ مکہ کہ آپ مکہ تشریف لائے وہ مغفر آپ نے سر مبارک پر جنگی خود پہنا ہوا تھا اور آپ اس حالت میں مکہ مکرمہ تشریف لائیں روایات کے اندر آتا ہے کہ آقا اصلاۃ اسلام جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے مکہ فتح ہوا آپ اوٹھنی پر سوار تھے آپ کا سر مبارک نیچے جھکا ہوا تھا اٹھنی کے قرحان کے ساتھ لگ رہا تھا اور آپ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے انح فتح نالک فتح مبینہ لیا فرق اللہ مَۃم ضمب کا مات اخر و یتمنعمت و علی کا وحدیہ کسراتم مستقیمہ آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے اور سر فتح کی تلاوت آپ فرما رہے تھے تو اس میں امت کو اس بات طرف اشارہ تھا کہ انسان کو بڑی سی بڑی بھی خوشی آ جائے بڑی سے بڑی نعمت مل جائے بڑی سے بڑی فتح مل جائے اس میں انسان کو اللہ کے سامنے شکر کرنا چاہیے اور اب آج ہی کرنی چاہیے یہ نہیں کہ انسان اکڑ کے اور تکبر کرے اور فاتحان انداز اختیار کرے بلکہ آج ہی اختیار کرے آقالی اثرات وسلام کا منظر دیکھیں آپ مکہ مکرم سے تشریف لے جا رہے ہیں اور ہجرت فرما رہے ہیں اور اتنا مشکل فیصلہ ہے کہ آپ اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں اور وطن بھی مکہ جیسا جہاں بیت اللہ ہے اور رات دن اس کا طواف ہوتا ہے وہ آپ چھوڑ کے جب آپ بحر تشریف لے گئے روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں راستے میں آپ تشریف لے گئے جب راستہ جدا ہوا مدینہ منورہ کا رخ کیا آپ نے پیچھے مڑ کے مکہ کو دیکھا آپ نے فرما مکہ مجھے تو سے کتنی محبت ہے تمام شہروں میں تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی میں کبھی بھی تجھے نہ چھوڑتا یہ منظر مکہ مکرمہ سے مکہ کی ف... جب آپ ہجرت فرما رہے ہیں اس وقت ہے. اور اسی سات یا آٹھ سال بعد آپ اسی شہر میں فاتحہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا تھا وہ کوئی مر چکے ہیں اور کوئی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اور کچھ مغلوب ہو چک آپ اس شہر میں دوبارہ تشریف لا رہے ہیں اور آپ بالکل آجزی کے ساتھ آپ تشریف لا رہے ہیں آپ اس میں آپ نے جنگی ٹوپی پہنی ہوئی ایک سابیہ ہے کا یا رس اللہ ابن خطل ایک کافر تھا یا رسول اللہ یہ کعبہ کے پردے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے آپ نے فرمایا اس کو اسی حال میں قتل کر دو جب آپ تشریف لائے تو جتنے مکہ کے لوگ تھے آپ کے مخالفین تھے جنہوں نے آپ کو تنگ کیا آپ کو ستایا آپ کو تکلیفیں دیں آپ نے سب کو معاف فرما دی گیارہ مرد اور 6 عورتیں سترہ لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جہاں ملے ان کو قتل کر گیارہ مرد اور چھ عورت اور اللہ کی شان ان میں سے گیارہ مردوں میں سے سات مرد اور 6 عورتوں میں سے دو عورتیں وہ مسلمان ہوتے اور ان کو بھی آپ نے معاف فرما دیا چار مرد اور چار عورتیں ایسی ہیں جو قتل ہوئے تو سترہ میں سے پھر آٹھ قتل ہوئے اور باقی مسلمان ہو گئے اور صحابیت کا شرف ان کو مل گیا تو یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی دین ہے کہ وہ اقالی اثلا اسلام نے فیصلہ فرما لیا ان کو قتل کرنے کا اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کو ہدایت دینی ہے ان کو صحابیت کے شرف پر پہنچانا ہے چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اللہ نے ان کو اقال اصلاۃ والسلام کا صحابی بنا دیا آپ کے مخلص ترین جان میں شمار ہوئے کئی ایسے لوگ ہیں تفصیل سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھ لیں گے یہاں روایت حلطِ انصبنِ مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے دوسری روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ آپ مکہ تشریف لائے عام الفتح جب فتح ہوئی وعلیٰ راسی المغفر آپ کے سر مبارک پر وہ جنگی ٹوپی تھی قال فلم ما نزع آپ نے وہ ٹوپی اتاری جا رجل ایک آدمی آئے کا ابن خطل یارس اللہ ابن خطل جو ہے متعلق استار القعبہ یہ کعبہ کے پردے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے آپ نے فرما اخترو اس کو قتل کر دو ابن خطل مسلمان ہوا تھا آقال اثرات اس اسلام کی خدمت میں آیا مسلمان ہوا اس کا نام آپ نے عبداللہ رکھا آپ نے اس کو کسی قبیلے کی طرف بھیجا زکوۃ لینے کے لیے وہاں جا کر اس اس نے اپنے غلام کو کھانا بناؤ غلام نے دیر کر دی اس نے اس کو قتل کر دی غصے میں آ اس کے بعد یہ واپس مدینہ منورہ نہیں آیا کہ وہاں جاؤں گا تو میں قتل ہو جاؤں گا کہ سا وہاں سے پھر باغ کے مکہ چلا گیا اور مرتد ہو گیا اسلام چھوڑ دیا پھر اس نے دو لوڈیاں خریدیں اور وہ عقالِ اصلاۃ السلام کی گساخیاں کرتی تھیں اور آپ کے شان میں نازیبہ کلمات وہ کہتی تھیں چنانچہ آپ نے اس کو اور ان کی دونوں لوڈیوں کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو قتل کر دو اس دن عقالِ اصلاطلام احرام کی حالت میں تشریف نہیں لائے تھے مکہ مکرمہ جب آپ تشریف لائے ویسے شرعی مسئلہ ہے کہ انسان جب مکہ مکرمہ میں آئے تو احرام کی حالت میں آئے لیکن آقال اصلاۃ والسلام کے لیے اللہ نے اس دن مکہ حلال کر دیا اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مکہ کو حرم قرار دیا کہ یہ احترام والی جگہ ہے جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اس وقت سے قیامت تک کے لیے یہ بالکل قابل احترام جگہ ہے اگر کوئی آدمی یہ دلیل بنائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جہاد کی ہے اور آپ کے تال کے تشریف لائے تو اسے بتا دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی اور وہ اجازت اور کسی کے لیے نہیں ہے اور عقال اسرات اسلام کے لیے جو اجازت تھی وہ بھی ایک دن کے کچھ حصے میں تھی جب آپ مکہ میں تشریف لائے اس میں بھی آپ نے فرما دیا تھا کہ ابتدان کسی پر حملہ نہیں کرنا آپ مکہ میں ایک طرف سے داخل ہوئے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف سے داخل ہوئے تو اس طرف سے کچھ لوگوں نے مقابلہ کیا لیکن وہ قتل ہو گئے اور فاتحانہ انداز میں اس خالد بن ولید اور اقال اثرات اسلام شہر کے بیچ میں تشریف لائے اور اللہ نے وہ شعر فتح فرما دیا تو یہ عقالی اصلاۃ السلام نے اس دن جنگی خود پہنا ہوا تھا جنگی ٹوپی پہنی ہوئی تھی تو امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باپ یہاں نقل فرمایا اور بتا دیا کہ اقالی سلاۃ اسلام نے تلوار بھی استعمال فرمائی آپ نے زرے بھی پہنی ہے آپ نے جنگی خود بھی استعمال فرمایا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباع کی توفیق عطا فرمائے سبحانہ رب العزت صفون وسلام علامر سلیم و رحمد اللہ دربار میں حاضر ہے ایک سکھ بندایا